اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا الفاف تم سے دل پک گیا بیزار ہے کیا مجھے یہ ودا دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا حالان کے مجھ پر سے پہلے سنگت گزر چکی اور وہ دونوں ہی اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو آ مان اللہ بے شک اللہ کا ودا سچا ہے تو کہتا ہے یہ تو ناؤ مگر اگلوں کی کوہانیاں